الرحمن <سؤال> الرحمۃ <سؤال> الحمد <سؤال> اللہ محمد و رحمت اللہ وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبشہ ورث و باتوشہ اور باقی تمام سامع خارن گرم برادن سب کچھ بارش سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درج نمبر تین سو تریسٹھ پبلک چھ ہے تین سو تریسٹھ شروع سے لے کر ابھی تک دروس کے تعداد چھ جو ہے چونکہ لوگوں کو علم میں ہے ابھی ہمارا الحمد للہ سلسلہ دس اورد فتحیہ میں ہیں دوار فتح کا حصہ الف یعنی ملک الجبار والا حصہ ہے تو اس کے ابتدائی حصے اللہ تک کو شروع سے نہ گئی اللہ تک کو میں نے حصۂ الف سے تعبیر کیا تاکہ لکھنے میں تو میں آسانی ہو تو الحمدللہ جو ہے تین سو تو تین سو تیسٹھ شروع ابھی تک اور درست چھ جو ہے ابلک چھ چھ جو ہے دعیس اراد فتحیہ کا درست نمبر چھ ہے تو کل آپ کو یہ مبارک استاظم الہد اللہ واتوم وََ اللہ التوبہ تو اس میں جو ہے استاخر اللہ ایک تو اللہ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا دوسرا توبہ استغفار اور توبہ کے بارے میں جو ہے ان دو پیرغراف تین پیرگراف کی توجہ دے دی دیا ابھی آپ کو ایک توجہ آج کے دس میں جو ہے استغفار اور توبہ کا حکم و فوائد قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس عنوان سے جو ہے آپ لوگوں کو چند جو ہے حادیث اور آیت کی توجہ دے دوں گا پہلے جو ہے قرآن پاک میں استغفار کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے بہت سی جگہوں پر ہے میں یہاں چند ایک آیت پانچ آیتیں ہیں آپ لوگوں کو ذکر کر رہا ہوں جن میں قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں خود سے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ اے اللہ تو میرے گناہوں کو بس دے اے اللہ تو میرے کوتاہیوں کو, کو بٹ دے اے اللہ تو میری چران سغرا و قبرا کو معاف فرما دے اس طرح دعا کرنے کا اللہ نے خود حکم کیا ہے قرآن پاک میں ان معرج میں سے نمبر ایک سورہ مزمل آیت نمبر بیس آخری آیت ہے اس میں اللہ خرمات ہے استافرغ اے لوگ یہ جمع کے سے استافرو اے لوگے مومنان اے لوگ تم سب استغفار کرو اللہ سے تم سب معافی مانگو اللہ سے اپنے گناہوں کی تم سب بخش طلب کرو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی کیونکہ انَ اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفورن بہت زیادہ واللہ والحیم بہت مہربان ہے اذن کرامدغی صاحب کے جو ہے ہے بھائی بیان کتنا خوبصورت ہے وہ مہربان اللہ اس کائنات کا رب اس کائنات کا مالک واجب الوجود حجی القیوم ذات پھر کائنات کے جو ہے بقا دوام میں سمرار اسی سے ہے اس کائنات کا مالک عقیقی بادشاہ حقیقی حاکم ملک ذات جو ہیں وہ ہم سے کہہ رہے ہیں ہم گناہ سے کہہ رہے ہیں ہم اس کے بندوں سے کہہ رہے ہیں اے میرے بندوں ٹھیک ہے تم گناہ سہی تم تو خطا تم سے سکڑوں گناہ ہو چکا ہوگا چھوٹے گناہ بڑے گناہ ترقیں لیکن ان سب کا علاج یہ ہے کہ تم مجھ سے سچے دل سے معافی مانگو سچے دل سے تم میرے درگاہ میں درخواست کرو کہ اللہ میرے گناہوں کو بٹھ دے تو میرے درگاہ میں پیش ہو جاؤ اور مجھ سے معافی مانگو کیوں خود الت بھی فرما رہے مجھ سے معافی مانگو کیونکہ بے شک ان اللہ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا یہ جملہ بھی میں معذو ہے ہاں جی کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں کیونکہ میرے ذات بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے تمہارے گناہوں کو بخشنے کا اتھارٹی صرف میرے پاس ہے تم پر رحم کرنے کا جو ہے اتھارٹی میرے پاس ہے میں اللہ ہوں جو تم پر بہت زیادہ رحم کروں گا میں اللہ ہوں جو تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا گناہوں کے بخش کے اتھارٹی میں میرے پاس ہے جہنم سے عذاب عذاب سے نجات کا اتھارٹی بھی میرے پاس ہے جنت میں پہنچانے کا اتھارٹی بھی میرے پاس ہے جنت میرا جہنم میرا مخلوق ہے جنت میرا مخلوق ہے اللہ یہی فرما رہا زن گرم جو کہ پیار اور محبت سے اللہ ہمیں اپنی طرف دعوت دے رہے. استغفار کا حکم یہ عمر کس سے بار اللہ ہمیں حکم فرما رہے ہیں اے لوگو تم سب معافی مانگو استغفار کرو بخش طلب کرو اللہ سے بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے اللہ حمل اللہ سے بخش طلب کرو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے بہت بخشنے والا اور مہربان ہے اور اسی طرح جو ہیں سر نثر زا میں اس کی بھی آخری آیت ہے اللہ فرماتے ہیں حسب بھی یہ اور ہم تمام مسلمانوں سے مہتب ہے آپ کا سے پہلا مہتب ہے اللہ کی تسبیح بیان کرو اللہ کی پاکی بیان کرو بھی ہم دے ربی کا ہاں تیرے رب کی ہمت کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو اللہ کی سب سے پہلے سبحان اللہ پڑھو الحمدللہ پڑھو, پڑھو اس کے بعد ان دو کا بھی حکم ہے سبحان اللہ الحمد للہ پڑھنے, پڑھنے کا پلس فرماتے وسطاؤفر ہو اور اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخش طلب کرو کیوں کیونکہ ان کا نہ کیونکہ وہ اللہ بہت زیادہ بندوں کی گناہوں کو بچنے والا بندوں کی طرف رجوع کرنے والا ہے طواب یعنی رحمت کے ساتھ بندے کی طرف نگاہ فرمانے والا تاکہ بندے کی کوئی کوتاہیاں ہو تو اس کو معاف کرنے کے لیے بے شک وہ ذات کا نہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اللہ کے بارے میں جب طواف آتا ہے تو توبہ قبول کرنے والا بندے کی طرف نگاہ شفقت فرمانے والا رحم فرمانے والا شفقت اور رحم کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی کوتاہیوں کو معاف کرنے والا اس کی توبہ قبول کرنے والا کتنے خوبصورت آئے ہے حضان میں اللہ خر حکم ہے سرضاں جانب سے آخر میں وسطیٰخر ہو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغرت میں ہم کو اللہ سے بخش طلب کرو کیونکہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا فص اللہ کی تذبیح کے ساتھ ہمر کرنے والا ساتھ ہی استغفار کریں بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے ہاں جی اس کے بعد سورہ حوت نمبر باون میں اللہ فرمات تشرا ضیاع قوم حضرت حوت اپنے کافر اور مشرق قوم سے کہہ رہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ لیں کیونکہ نبی کی زبان اللہ کی زبان ہوتی ہے اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی قوم سے مخاطب ہوتے ہیں تو یا قوم یہ میرے قوم استاحر ربکم رب اپنے رب سے استغفار کرو اپنے رب سے رب کے درگاہ میں جھک جاؤ رب کے درگاہ میں سے اور اس سے اپنے گناہوں کی بخش طلب کرو اس سے معافی مانگو اس سے آف و درگزر کی درخواست کرو اب پھر اپنے سابقہ گناہوں کے بخش طلب کرو سب متو بولے پھر اللہ کی طرف پلٹ جاؤ اور توبہ کرو پھر سچا جو گزر گیا اس پر معافی مانگو اور آئندہ کرنے والے گناہوں سے توبہ کرو کیا اور وعدہ کرو اللہ سے کہ آئندہ کبھی ایسا غلط فیل نہیں کروں گا اللہ پھر شرکوف اور باقی سارے گناہ ہیں گناہ قبرہ جو اس وقت کرتے تھے قوم لو جن گناہوں کا ارتقاب کرتے تھے ان سب سے توبہ کرو تو اذنگرین سے بھی کہا تھا اشتا رب اپنے رب سے استغفار کرو یہ صرف قوم لوچ سے قوم خود سے مخاطب نہیں ہم سب کو قرآن آتے ہیں نا تو بظاہر مخاطب ہوئے لیکن قرآن کی خطاب جو ہیں سب کے لیے ہیں یہ آیت سب کے لیے ہم سب کو بھی یہی مخاطب ہے ہمیں اس کو پڑھنے کا حکم دیا تاکہ ہم بھی شاید کو پڑھیں اور اپنے گناہوں کے اللہ کے در اللہ ہم سے بھی مخاطب بھیجوں کے رب اپنے رب سے گناہوں کے استغفار کرو تو رب صرف قومی ہوت کا رب نہیں ہے کائنات کا اقیامت ہر شے کا رب اللہ ہی کے ذات ہے ہمارے بھی رب اللہ ہی ہے تو اس سے حضرمائے اے میرے قوم استغفار کرو بحش طلب اپنے رب سے اور توبہ کرو ہاں جی اے میرے قوم اپنے رب کے حضور استغفار کرو بحش طلب کو پھر اس کی طرف توبہ کرو پلٹ جاؤ چوتھی آج جو ہے سورۂ حوت آج نمبر نوے ہے اس میں پھر متیں وحتا پھر کو یہ لوگو تم سب اپنے رب سے اپنے گناہوں کی پہلے بخش طلب کرو مغفرت مانگو سب متو بے اللہ کی طرف پلٹ جاؤ اور پکا توبہ کرو سچی توبہ کرو ان رب بے شک میرا رب رحیمن بہت زیادہ مہربان بدود اور بہت زیادہ محبت کرنے والے بندوں سے ہو اس اپنے بندوں سے بہت محبت ہے اور وہ مہربان ہے لہذا اگر تم اس سے بخش مانگے عزیزی سے تو وہ بہت دے گا تم اگر باتوں بلے کہہ کر اللہ کی طرف تو وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا تو عزین گرمی کتنی خوصر اللہ ججم اللہ ہم سے درخواست اللہ ہم سے کہے رہے میرے بندے تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور توبہ کرو کیونکہ میں بہت زیادہ مہربان ہوں اور بہت زیادہ تم سے محبت کرنے والا ہوں میں تمہیں بہت زیادہ چاہنے والا ہوں اور میں چاہتا ہوں تم سب کو لحاظ اور میں مہربان بھی ہوں چاہتا ہوں اب آپ اندازہ کرو جب ایک بات مہربان بھی ہے اور بندوں کو چاہتا بھی ہے پھر بندوں سے معافی مانگے تو کیوں نہیں باسیں یہ اس کی دلیل ہے تم استغفار کرو توبہ کرو میں تمہارے توبے کو بھی قبول کرنا تمہارے گناہوں کے بھی بہت دیتا ہوں کیونکہ میں تمہیں چاہتا ہوں مجھے تم لوگوں سے محبت ہے اور میں مہربان اللہ بھی ہوں اور بسنے کا ہدھاٹی بھی میرے ہی ہاتھ میں اللہ ہی کے ہاتھ میں بالکل حق ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں آ جائے گرم اس کے بعد جو ہیں سورہ نوح میں آتے تھے نوح اپنے قوم سے مغاطب ہے لیکن مغتاب سارے ہم قرآن ہم سے ہاں جو واقع کی شکل میں بیان کیا فقول تو نوح ارماتے میں نے کہا اشتاحر بکم اے لوگو تم سب استغفار کو اپنے سابقہ گناہوں کی اپنے شرک کے اپنے کفر کے اپنے نبی کے نافرمانیوں کی تم اللہ سے استغفار کو اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کے درخواست کرو اللہ کے درگاہ میں جھک جاؤ اپنے کوتاہین کو مان لو اور معافی مانگو ان کان کا اللہ حنور اللہ خود فرمانا کیونکہ بے شک وہ اللہ غفار یہ مبالغ کا شکار یعنی اللہ خود فرما دے ہیں بے شک وہ اللہ جو ہے نبی کی زبانی بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے یہاں بھی اللہ یہ کہنے تم استغفار کرو کیونکہ میں بہت بخشنے والا ہوں لہٰذا میں تمہارے گناہوں کو بخش دے گا پاس حضا نے کرم میں نے کل پانچ ہے قرآن تو بری پڑھی ہے ہاں جی لیکن پانچ ہاتھیں قرآن پاک سے آپ کو ذکر کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو استغفار کا حکم کیا ہے یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بحث دے یہ دعا کرنے کا اللہ حکم کرنے یا اللہ ہمارے گناہوں نے اور بقبیر کو معاف کر دے ہمارے قوم کی گناہ نے خبر کو پوری ملت اسلامیہ کی گناہ نے قبیرہ صغرا کو ہم میں سے ہر ایک کی میرے آہن ویا کہ میرے بیوی بچوں کے میرے قوم قبلے کے میرے ملت و مذہب کے تمام و مومنات کی مسلمین و مسلمات کے سب کو غلام کو باتیں اس طرح تم لوگ انفرادی طور پر بھی اللہ کی طرف جھک جاؤ یہ اور قومی طرف فیملی سطح پر بھی جھک جاؤ قومی سطح پر بھی جھک جاؤ مذہبی سطح پر بھی جھک جاؤ عالمی سطح پر بھی جھک جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا مہربان ہے اس کی رحمت کا دروازہ بہت وسیع ہے اور بہت زیادہ مہربانی جو ان پانچ ہاتھوں میں ایک میں اعلیٰ نے فرمایا میں بہت زیادہ بچنے والا ہوں اور مہربان ہوں دوسرے میں فرمائے میں بہت زیادہ بندوں کی طرف اپنے رحمت سے نگاہ آنے والا ہوں طواف ہوں بار بار شفقتوں کے ساتھ بندے کی طرف رجوع کرنے والا ہوں ہاں جی دوسرے میں عالان فرمائے میں برا رحیم ہوں ودود ہوں بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ بندوں سے محبت کرنے والا ہوں چاہنے والا ہوں اس کے بعد والے نُھ والن کیا حکن ان حکم غفارہ کیونکہ وہ اللہ بہت زیادہ بچنے والا ہے تو حضین گرم ان کو سامنے رکھیں جس میں اللہ نے ہم سے اس کا حکم بھی کیا اور معافی کا بخش کا وعدہ بھی کیا کیونکہ اس کی علت بھی بیان کیا کیونکہ میں بہت بچنے والا ہوں کیونکہ میں بہت چاہنے والا ہوں تم لوگوں کو کیونکہ میں تمہارے ساتھ بہت مہربان ہوں کیونکہ میں تمہارے بارے میں تواف ہوں بار بار شفقتوں کے ساتھ تمہارے پر رجوع کرتا ہوں میں غفاراً بہت زیادہ بخشنے والا ہوں گرامی تو ان تمام آیات میں نیز قرآن مجید کے دیگر متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہیں بلا واسطہ ڈائریکٹ اور کبھی مال واسطہ ان انبیاء علیہ السلام کے زبانی انسانوں کو استقبال اور توبہ کو حکم فرما جیسے نہ میں تو توبہ و استغفار کے واجب ہونے کے لیے قرآن پاک کی ایک حایت کافی ہوتی ہے جبکہ قرآن پاک میں سینکڑوں آیات توبہ و استغفار کے سلسلے میں موجود ہے لہذا میں نے صرف پانچ آیات ذکر کرنے پر ایک دفاع کیا ہے ان تمام آیات میں استغفر یا استاخرو مفرد کسے گا تو بس دے تم سب استغفار کرو تو ایک بندے استغفار کرو یا استاخر تم سب استغفار کرو جمع کر سگا اور علم وصول حک جو ہاں کی روشنی میں اور علم معنی بیان کی روشنی میں سیغ امر وجوب پر دلالت کرتے لہذا گناہوں سے توبہ و استغفار کا نیشن ان واجف ہے گنا بھی گناہ کو لے کر آخرت میں نہ جائیں اور جہنم میں چلا جائے گا اللہ نے ہمارے بخشش کا سامان پیدا کیا ویسے دنیا کے اندر یہاں سے بخش طلب کریں اور یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر نہایت لطف کرم ہے کہ اللہ نے خود استغفار کو واضح کرا دیا اور بخش کا وعدہ بھی فرمایا ان نوکان توابا فرمایا بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے بسنے والا ان نوکان غفہ بہت زیادہ بسنے والا ہے گناہوں کو چھپانے والا ہے معاف کرنے والا ہے رحیم رب رحیم و مدو بے بہت مہربان اور بہت زیادہ بندوں کو چاہنے والا ہے یہ سب آیات یہ سب اسی وعدے کی دلیل ہے کہ میں بخشنے والا ہوں ہاں تو یہ آیات جو ہے استغفار کے مجھے پر درا کریں یہ چند آیات جو ہے استغفار بخش طلب کرو گناہوں کی بخش طلب کرو گناہ کو جمع کر کے نہیں رکھو اللہ سے چونکہ جو گناہ بخش جہاں اور گناہ کی ذات استغفار ہوگا اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخش دیں گے اور آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے کیونکہ ابھی آپ دنیا میں شرمندہ ہوا نا تو استغفار کر کے اپنے دنیا میں آپ شرمندہ ہوا تو کل اللہ آپ کو دوبارہ شرمندہ نہیں کریں گے اس نے بخش اس نے استفار کو بھی حکم دیا طلب کرنے کا بھی حکم اور معافی کا وعدہ بھی دیا اور اس کی علت بھی اس نے خود بیان کیا کیونکہ میں بہت بخشنے والا میں بہت مہربان ہوں میں بہت تواف ہوں میں ودوتوں میں غفار ہوں میں رحیم ہوں میں رحمٰن ہوں میں کریم ہوں یہ سارے آیتیں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ خود بندہ بس جھکو بندہ بس جھکو بس معافی مانگو کہ ایک دفعہ تو کہو یا اللہ مجھے بس دے ایک دفعہ دکھاؤ یا اللہ میں مجھے درگزار فرمایا اللہ میں شرمندہ ہوں مجھ سے گناہ سرزاد ہو گیا مجھ سے خطا ہوئی مجھ سے جھوٹ ہوئی مجھ سے غیبت ہوئی مجھ سے دھوکہ ہوا مجھ سے فرات ہوا یعنی کسی کا مال حرام کھایا ان تمام چیزوں پر مجھ سے فرض چھوٹا مجھے مستحبات چھوٹا واجبات چھوٹا مجھے محرمات کے میں اعتقاف کیا مغروبات کے میں ارتقا کیا کوئی بھی گناہ جو آپ کے ذہن میں ہمیں سے کون معصوم ہے ذہن کر اللہ نے ہمارے ورشش کا بہت بڑا سامان پیدا کیا ہے استغفار ہے جو ہمارے دل پہ لگے ہوئے گناہ کے زنگ کو صاف کر دیتے ہیں قرآن کی کثرت تلاوت اور استغفار یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے کہہ کر اللہ سے معافی مانگنا گناہوں کی بخش کے درخواست یہ ہمارے سارے گناہوں کو بخشش کا ذریعہ ہے جانے کرمین اس لیے ہمارے امیر کا میں اوراد فتح کے اوراد کے شروع میں استاخر اللہ العظم استاخر اللہ العظم اسم تین دھوکائے عظمت والے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے اے عظمت والے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے اے عظمت والے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے میرے بھی دو اللہ تعالیٰ پروردگارہ ہم سب کے تمام مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دے اللہ اور خلق عمت میں خلق اولین آخرین کے حضود میں ہم سب کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے شرمندہ و ذلیل خانحرما آمین رب العین